السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشدو اللہ الہی لاللہ وحدہ لا شریک لہ واشدو ان محمدن عبدہ رسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آئلہ وعلى اصحابہ ومن احتدہ بہدہی وستنہ بسنتہی یلیوم الدین و بعد قیامت کی چھوٹی نشانیاں لگاتار آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں آج انشاءاللہ ہم تین چھوٹی نشانیوں کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے آج کے درس میں جو پہلی نشانی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ احمد آدمی یا کمینہ اور گھٹیا انسان سب سے معزز شمار ہوگا لوگ اسے اپنا آئیڈیل بنائیں گے اور سب سے معزز اور سب سے زیادہ منصب والا انسان شمار کیا جائے گا ایسا انسان جس کے حسب و نصب کا کوئی پتا نہیں ہوگا جس کے پاس نہ کوئی اخلاق ہوگا اور نہ ہی اس کے خاندان کا کوئی عطا پتہ ہوگا ایسا آدمی معزت شمار کیا جائے گا کسی بڑے ملک کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے صدر بھی ہو سکتا ہے ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے یا دولت اور مال کے اندر سب سے زیادہ ہو سکتا ہے تو لوگ اسے معززت سمجھیں حالانکہ اس کے خاندان کا کوئی اتا پتا نہیں ہوگا نہ اس کی ماں نہ اس کے والد اور نہ ہی اس کے خاندان کی کوئی حیثیت ہوگی لیکن چونکہ وہ اسے منصب مل جائے گا مال مل جائے گا کسی ملک کا سربراہ ہو جائے گا تو لوگ اسے بہت معذت سمجھیں گے اور لوگ اسے اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھیں گے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خزۂ بن الرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم راز رسول ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت قائب قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا خوش نصیب ایسے شخص کو نہ سمجھے جانے لگا ایسے شخص کو نہ سمجھا جانے لگے جو احمق اور کمینہ ہو اتنی کی روایت ہے دنیا کے اعتبار سے دنیا جاو ہو منصب ہوگا مرتبہ ہوگا مال و دولت اس کے پاس ہوگی بڑی بڑی ذمہ داریاں اس کے پاس ہوگی لیکن اس کے حسب و نصب کا کوئی پتہ نہیں ہوگا نہ ہی اس کے خاندان کا کوئی پتہ ہوگا یہ ترمزی کی روایت ہے حدیث کے اندر لکا کا لفظ وارد ہوا ہے جس کے کئی معنی علما نے بیان کیے ہیں ایک تو معنی غلام کا بیان کیا ہے احمق کا بیان کیا گیا ہے کمینہ گھٹیا اور جس کے خاندان کا کوئی عطا پتہ نہ ہو یہ معنی بیان کیا گیا ہے تو آج یہ چیز پوری ہو گئی ہے ہم آپ دیکھتے ہیں خاص طور سے یورپین ممالک کے اندر کہ کوئی انسان الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خاندان کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کے ماں باپ کون ہیں دنیا نہیں جانتی لیکن وہ جیت جاتا ہے الیکشن میں اور ملک کا سربراہ بن جاتا ہے صدر اور وزیر اعظم بن جاتا ہے یا اس طریقے سے کسی ریاست کا صدر بن جاتا ہے تو یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے اور آج یہ چیز پائی جاتی ہے خاص طور سے وہ ممالک جہاں پر اخلاق اور حسب و نصب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اور جہاں کھلی آزادی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں پھر کوئی بچہ جنم لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پڑھائی کرتا ہے اور اس معاشرے میں اس کو مقام بھی مل جاتا ہے بڑی آو بھگت بھی اس کی ہوتی ہے اور اس کے لیے تعلیم کے اور منصب کے سارے دروازے ترقی کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ایسا شخص الیکشن میں کامیاب ہو جاتا ہے یا کسی بڑے منصب پر پہنچ جاتا ہے اور پھر کسی ریاست کا یا کسی ملک کا صدر یا کوئی بہت بڑا ذمہ دار انسان بن جاتا ہے اور لوگ اس کو سلوٹ مارتے ہیں لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اس کے منصب اور اس کے مال و دولت اور ذمہ داری کی بنا پر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صادقے مصدوق ہیں اور آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ بے عینی وہ چیز ہوتی جا رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے تو یہ بھی ایسی نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے اس طریقے سے اچانک موت کی کثرت یہ بھی ہمارے بھی ایک نشانے پیشن گوئی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اچانک موت ہونے لگے گی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کئی دنوں یا کئی مہینوں تک بیمار رہتا تھا اور کافی بیماری میں وہ یعنی اس کا وقت نکل جاتا تھا اور پھر بیماری ہی کے اندر اسے احساس ہو جاتا تھا کہ بھئی موت بھی قریب ہو چکی ہے وصیت کرتا اپنے اہل و کو الوداعی نصیحت کرتا گناہوں سے توبہ کرتا کلمہ شہادت کا اقرار کرتا یہ ساری چیزیں پہلے زیادہ ہوا کرتی تھیں کہ لوگ بیماریوں میں کئی مہینے یا کئی سالوں تک بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ سال سال بیماری کے اندر مبتلا رہے آج بھی ایسے لوگ ہیں لیکن اچانک موت کی کثرت آج کل زیادہ ہو رہی ہے اچانک موت سے انسان ٹھیک ٹھاک تندرست لگتا ہے کوئی بیماری نظر نہیں آتی اچانک اس کی وفات کی خبر سننے میں آ جاتی ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اسپتال لے جایا گیا معلوم ہوا کہ برسوں سے کینسر کا مریض ہے اب کوئی فائدہ نہیں ہے کینسر اپنے آخری سٹیج کو پہنچ چکا ہے اور اس طریقے سے اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے انسان کو پتا بھی نہیں چلتا ہے دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے صحت مند نظر آتا ہے اچانک دل پر دورہ پڑا مر گیا وہ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے یہیں جبیل کے اندر کرسی پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ڈیوٹی کرنے کے لیے گئے اور کرسی ہی پر بیٹھے رہ گئے اسپتال لے جایا گیا پتا چلا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے ایسے ہزاروں کیسز ہوتے ہیں انسان گاڑی بیٹھتا ہے جہاز میں بیٹھتا ہے یہ اس طریقے سے انسان اپنے گھر پر آتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یار کوئی ایسی بیماری پہلے سے رہتی ہے جسے انسان کو پتہ نہیں رہتا اور پھر اچانک انسان مر جاتا ہے ہم تو اسے اچانک ہی کہیں گے لیکن کہ اللہ کی طرف سے دن مقرر رہتا اور اسی وقت اس کی موت رہتی ہے لیکن چونکہ کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں اس لیے یہ ہوتا ہے کہ بھی اچانک دنیا سے چلا گیا حالانکہ اچانک نہیں اس کا وقت رہتا ہے اور اپنے وقت ہی پر انسان دنیا کے اندر آتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے ایسے آپ دیکھیں گے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جہاز کریش ہو جاتا ہے یا اس طریقے ٹرینوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے پٹلی سے ٹرین اتر جاتی ہے یا بسوں کا حادثہ ہو جاتا ہے اور ایک ہی وقت میں کئی لوگ مر جاتے ہیں وفات پا جاتے ہیں تو اچانک موت کی کثرت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے اور اس طریقے سے یہ پائی جاتی ہے اور یہ چیز کثرت سے آج کے زمانے میں بطور خاص ہو رہی ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق مزدوق اور نبی برحق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ جس جی زمانے میں تھے اس زمانے میں اچانک موت نہیں زیادہ ہوتی تھی لیکن آپ نے پیشینگوئی فرمائی مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے علیم اور خبیر ہے اس نے اپنے نبی کی طرف وہی کر کے بتایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اچانک موت بہت زیادہ ہوگی ایسے ہی بازاروں کا قریب ہونا اور اس کی دلیل سے پہلے گزر چکی ہے اچانک موت کی کثرت کی دلیلیں اس سے پہلے کئی ساری حدیثوں میں آ چکی ہیں بازاروں کا قریب ہونا یہ بھی ایک ایسی نشانی ہے جو آج کے دور میں بطور خاص پائی جاتی ہے پوری ہو چکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ فتنیں ظاہر ہو جائیں جھوٹ کی کثرت ہو اور بازار قریب ہو جائیں مصرد احمد کی روایت ہے امام علبین رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ کے اندر اس کو بیان کیا بازاروں کے قریب ہونے کا کئی معنی ہے بازاروں کی کثرت جگہ جگہ بازار ہوں گے دکانیں کھلیں گی پہلے آپ دیکھتے تھے کہ بہت کم دکانیں ہوا کرتی تھی اب تو گاؤں گاؤں کے اندر کئی دکانیں لوگوں نے کھول رکھی ہیں گھر گھر دکان آپ کو نظر آئے گی اور جو چیز آپ کو چاہیے عام طور پر جو انسان کی ضروریات ہوتی ہے ہو وہ مل جاتی ہیں اور آپ دیکھیں ہفتہ واری بازار لگتا ہے اور بڑے بڑے شہر وجود میں آ ہیں اور شہر تو پورا کا پورا آپ سمجھ لیجیے بازار ہی بن گیا ہے آپ کو ہر جگہ دکانیں ہی دکانیں نظر آئیں گی تو بازاروں کا قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنا اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا بلکہ وہ اپنے گھر بیٹھے یا گھر سے نکلنے کے فوری بعد اسے بازار دکان مل جائے گی اور اپنی ضرورت کی چیز اسے وہاں مل جائے گی اسے بہت زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا پہلے یہ چیز تھی کہ انسان کو دور جانا پڑتا تھا انسان شہر جاتا تھا گاؤں اور دیہات سے قصبے میں جاتا تھا قصبے بھی چیز نہیں ملتی تھی انسان بڑے شہر میں جاتا تھا لیکن آج صورت یہ ہو گئی ہے کہ گاؤں کے اندر بھی دکانیں کھل گئی ہیں وہاں آپ کو گوشت ترکاریاں سبزی اور مرغی اور اس طریقے سے گھریلو اشیا جو استعمال کی جاتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو گاؤں اور قصبے چھوٹے چھوٹے قصبے کے اندر آپ کو چوراہوں پر اور روڈوں پر مل جایا کرتی ہے تو یہ سب بازار کے قریب ہونے کی یہ سب علامات ہیں یا یہ سب بازار کے قریب ہونے کی یعنی یہ بھی ایک شکل ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے ایسے آپ دیکھیں آج انٹرنیٹ کا دور ہے آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی سامان بک رہا ہے آدمی اس کو اپنی جگہ سے خرید سکتا ہے خالی آپ کو اس سائٹ پہ جانا ہے اور آپ کو خالی بٹن کلک کرنا ہے اور طریقے سے پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں تحویل کر دینا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ سامان ملنے کے بعد انسان دیتا ہے یہ سب بازار قریب ہونے کی شکلیں ہیں کہ انسان اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کے آخری کونے سے سامان اس کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ ہلا بھی نہیں کرسی پر بیٹھا ہوا انٹرنیٹ پر اور دنیا کے آخری کونے میں کوئی سامان بک رہا ہے اسے خرید لیتا ہے اور اپنے گھر پہ بلا لیتا ہے اس کے ایڈریس پر سامان پہنچ جاتا ہے تو یہ سب بازار کے قریب ہونے کی باقاعدہ یہ ساری چیزیں کیا آہیں سب شکلیں ہیں آپ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیجیے انسان کو ہوٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب تو انسان گھر بیٹھے رہتا ہے بک کرتا ہے اور کھانا اس کے گھر پر پہنچ جاتا ہے پیسہ پہلے ادا کر دے بعد میں ادا کر دے تو یہ سب بازار کے قریب ہونے کی شکلیں ہیں جو آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اور پیدا ہوں گی بازار کے قریب ہونے کی شکلوں میں سے دنیا اور آگے ترقی کرے گی اور ایک سے چیزیں پیدا ہوں گی جس کو ہم اور آپ نہیں جانتے کیونکہ اللہ ربر العالمین نے دنیا مکمل نہیں کی ابھی دین کے اللہ نے تکمیل فرمائی ہے دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے اللہ نے فرمایا اکمل تو ہم نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی دین مکمل ہو گیا ہے اس لیے اس میں کسی چیز کی اضافے کی گنجائش نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ کے زمانے میں دین, تھا, وہی, دین رہے گا. وہی قیامت تک رہے گا اس میں اضافے کی گنجائش نہیں دین اللہ نے مکمل کیا دنیا مکمل نہیں کی اللہ نے جہاں جانوروں کا ذکر کیا سواریوں کا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اور چیزیں پیدا کرے گا آپ دیکھیں کتنی چیزیں پیدا ہوگی دنیا کے اندر سواریوں کے لیے یا اس طریقے سے اور دیگر چیزیں کتنی دنیا ترقی کر چکی ہے ہر میدان میں دنیا ترقی کر چکی ہے اور ترقی کرتی جا رہی ہے تو اس طریقے سے اللہ نے دنیا بھی مکمل نہیں کی ہے دنیا اس وقت تک مکمل ہوتی رہے گی جب تک دنیا ختم نہیں ہو جائے گی لیکن دین جو اللہ کے احکامات کا نام ہے اللہ نے اسے مکمل کر دیا اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں اس لیے بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں ہوتا ہے جی تو بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو آج کے دور میں بطور خاص پوری ہو چکی ہے کہ بازار ہر جگہ نظر آئیں گے انٹرنیٹ آدمی کے پاس ہوتا ہے اور دنیا کے آخری کونے سے انسان سامان منگا لیتا ہے اور چند دنوں میں اس کے پاس سامان پہنچ جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ بھی بازار کے قریب ہونے کی شکلیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں آج ہم نے تین نشانیاں بیان کی ہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں مزید نشانیاں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العامین ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد وسٰز مئین و جزاک اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ